محترم سامعین اور سامعات آپ سے بہت ہی زیادہ پیار کرنے والا رب آپ کو بہت ہی پیارے انداز سے بلاتا ہے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو صحابہ کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالی قرآن حکیم میں یا ایو الذین آمن کہے تو توجہ کیا تو یا تو اللہ کو خیر دے رہا ہوگا یا کسی شر سے بچا رہا ہوگا کوئی امیر اپنی جماعت کو بلائے تو جتنی وہ توجہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ اس وقت ہونی چاہیے جب مومنوں کا رب اپنی جماعت کو بلاتا ہے ایمان والے میرے رب کی جماعت ہیں ان کو اللہ بلاتا ہے یا ایدینہ آمن و کہہ کر اے ایمان والوں بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ بال بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں بدگمانی کیا ہے یہ ایک آگ ہے جس میں بدغمانی کرنے والا جلتا رہتا ہے یہ نکاح توڑ دینے والی بیماری ہے رشتے داریاں توڑ دینے والی بیماری ہے یہ مال اولاد اور جان کی دشمن ہے بندے کو قتل کروا دیتی ہے بدگمانی میں بہت خوش ہو جاتا ہے فرمایا بدگمانی نہ کیا کرو انباب اِن یہ گنا ہے اگر تو کوئی شخص آپ کا دشمن ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع آئی ہے تو پھر تو آپ کو بدگمانی کرنی پڑے گی برے سے برا سوچنا پڑے گا سیکورٹی والے لوگ ہمیشہ برا سوچتے ہیں دشمن یہ بھی کر سکتا ہے ادھر سے بھی آ سکتا ہے ادھر سے بھی آ سکتا ہے دشمن کے بارے میں تو برا برے سے برا کہ وہ یوں بھی کر سکتا ہے یہ سوچنا پڑتا ہے لیکن مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو اچھا گمان رکھو اگر تو آپ کے متعلق بات ہے آپ اس سے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں کوئی سودا لینا چاہ رہے ہیں کوئی رشتہ لینا چاہ رہے ہیں پھر تو اس کی تحقیق کرو جو اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں جاشم بنابر فتح بین اگر کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کر لو ان تم ام بے اس میں ہوا علامہ فعل تم نا ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایکشن لے لو اور اس کے بعد تمہیں ندامت اور پیشمانی کا سامنا کرنا پڑے اگر تو ایکشن لینے والی بات ہے پھر تو تحقیق کر لو اور اگر دشمن ہے تو بدگمانی کر لو اور اگر مومن ہے اور آپ نے کوئی اس پہ ایکشن بھی نہیں لینا فلاں عالم دین نے یہ کر لیا وہ کر لیا فلاں تندین کے سربراہ نے یہ کر لیا وہ کر لیا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں نہ آپ نے اس سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے نہ آپ کا وہ دشمن ہے تو خام خاکی کی کا کیا تصور ہے یہ ایسی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں جو نیکیوں کو کھا جانے والی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے ہر شخص پیسے کماتا ہے سائیکل ہو تو موٹر سائیکل لینے کی کوشش کرتا ہے موٹر سائیکل ہو تو کار لینے کی کوشش کرتا ہے چھوٹا مکان ہو تو بڑا لینے کی کوشش کرتا ہے غریب محلے میں ہو تو امیر محلے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر وہ شخص کسی مدرسے کا محتمم ہو کسی مسجد کا ذمہ دار ہو پھر وہ موٹر سائیکل سے کار پر آ جائے لوگ دیکھا کار لے لی اس نے پھر جو باقی لوگ سارے کار لے رہے ہیں کیا سب والے ہیں کیا سارے مسجدوں والے ہیں کیا ساری کسی تنظیم کے سربراہ ہیں کچھ لینا دینا نہیں کوئی واسطہ نہیں خام خواہ بیٹھا اپنا دماغ خراب کر لیا اور اس کے ساتھ جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے پڑتا رہتا ہے ایک عربی ساتھی مساجد بناتا تھا کراچی میں میں بھی اس کا تعاون کرتا تھا کہتا یہ کہ میں نے مسجد بنائی ہے دبئی سے پیسہ آیا تھا بھیجنے والے کو معلوم ہے میں نے کتنا بھیجا تھا یا مجھے لینے والے کو معلوم ہے میں نے کتنا لیا ہے یا ہمارے رب کو معلوم ہے اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور محاسبہ تب ہو سکتا ہے جب آمدن اور خرچ دونوں معلوم ہوں لیکن یہ سارے محلے والے مجھے بول کر فین کہتے ہیں زیادہ آیا تھا تھوڑا لگایا ہے عربی پیسے کھا گیا ہے جبکہ ان کو معلوم نہیں کہ کتنا آیا تھا اور کتنا لگا ہے کوئی لینا دینا نہیں کوئی سروکار نہیں دینے والا کوئی اور لینے والا کوئی اور خرچ تمہارے کرتے ہیں اور یہ بیٹھا بدوانی کر کے اپنا دماغ خراب کر رہا ہے کورتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے خون جلاتا رہتا ہے اپنا تو عزیز بھائیوں بدگمانی سے انسان بڑے بڑے ایکشن لے لیتا ہے اور بسا اوقات وہ سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے اس لیے اسلام نے بدگمانی سے منع کیا اچھا کسی کی خبر آئی ہے دل میں بدگمانی آ گئی اب کوئی اچھا ہوگا تو اس کی ٹو میں رہے گا کہ جو خبر آئی ہے وہ درست تھی یا نہیں تھی میں پہلے بتا چکا اگر آپ کا دشمن ہے تو بدکوانی کرو اگر آپ نے اس سے کچھ لینا دینا ہے تو تحقیق کرو کیسی تحقیق جاسوسی والی نہیں جس نے آپ کو خبر دی ہے اس بندے کی تحقیق کرو کہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن اگر آپ نے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے پھر آپ کو تحقیق کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس خبر آئی آپ نے دل میں ایک یقین بنا لیا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے اس کے بعد اگر کوئی اچھا ہوا تو اس نے سوچا کہ میں تھوڑا تحقیق کر لوں کہیں بدغبانی نہ بن جائے وہ تحقیق کیا ہوگی دو طریقے سے ہوگی ایک یہ کہ مجھے خبر دینے والے کی تحقیق کروں کہ وہ بندہ درست ہے یا نہیں درست ہے اگر آپ کو لینا دینا کچھ نہیں پھر تو تحقیق کی ضرورت نہیں کل رہو ٹھنڈے رہو ایک آدمی میرے نزدیک اچھا ہے اس کے بارے میں اڑتی اڑاتی افواہ آئی ہے بات غلط ہے وہ بندہ اچھا ہی ہے اپنے دماغ کو صاف رکھو کیونکہ آپ کا لینا دینا کچھ نہیں کیوں گناہ اٹھاتے ہیں لوگوں کے آپ کے اپنے گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی نہیں کہ لوگوں کو اٹھاتے ہو اور اگر آپ کو اس سے کچھ کام ہے تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کے دو راستے ہیں ایک یہ کہ خبر لانے والے کی تحقیق کرو سچا ہے جھوٹا ہے حافظہ اس کا ٹھیک ہے یا ایسے چھوڑنے والا اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس کی ٹو میں لگے رہو اس کو چیک کرو اس کے بارے میں لوگوں سے تحقیقات کرتے پھرو اس سے منع فرمایا رب ربرال نے اور ساتھ ہی منع فرمایا فرمایا یا من الظن الظن ان فرمایاسوسی نہ کرو لوگوں کی غلطیاں تلاش نہ کرو لوگوں کی غلطیاں تلاش کرنے کی محنت نہ کرو ولا تجسسو اپنے بھائی کی برائیاں تلاش نہ کرو کرواطا اثرات صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مسلمانوں کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے وہ ان میں فساد کھڑا کر دیتا ہے ولا تجسو والا تحسسو جسوسی کر کے ٹول لگانا پوچھتے پھرنا لوگوں سے یہ کام نہ کرو ور آیا تبدیل ہوتا اور ایک دوسرے کی گیمت نہ کرو جو شخص کسی کو کسی کی خامی تلاش کر کے اس کو دلیل کرنا چاہتا ہے ربز اللہ کرام اپنے مومن بندے کی وجہ سے اس شخص کو دلیل کرتا ہے فرما یو خود کو رہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دلیل کر دے گا اگر اس نے کوئی وہ گناہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی کیا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ لوگوں میں نشر کر دے گا بتا دے گا اس کی سزا دیتے ہوئے کہ یہ بھائی کے عیب کے پیچھے لگا ہوا تھا ہماری زبان بہت بھولتی ہیں بہت چلتی ہیں ایسے ہی کسی کے بارے میں بات کرتی دلا و جات کچھ لینا دینا نہیں اس کے گناہ بھی اٹھا لو اس کے بھی اٹھا لو اس کے بھی اٹھا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور لوگوں بتاؤ کملا کون ہے کہنے لگے جی الفین المفینا ملا جر ولا دینار جس کے پاس پائی پیسہ نہ ہو وہ کنگلا ہے مفلس ہے اور میں نہیں مفلس امتی من یاتی یوم قیامتی بے حسنت ہی وہ ہے جو نمازی ہے روزے دار ہے راتوں کا قیام کرنے والا حج عمرے کرنے والا صدقہ خیرات کرنے والا جہاد کرنے والا ساری نیکیاں کرتا ہے اور نیکیوں کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں یاتی یوم القیامہ بے حسنت ہی یادا وہ اقلمال وہ بہا فرمایا کچھ لوگ نظر آئیں گے جنت کا فیصلہ ہو جائے ابھی ایک لوگ آ گئے. تم کدھر آئے ہونا جی, لینا. کیسے لینا ہے کہا جی, اس میں مجھے مارا تھا مجھے مارا تھا مارتے وقت ہزار بار سوچو کہ یہ کیا دن تیرا گلا پکڑے گا اس نے مجھے مارا تھا دارا بحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مار کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا توڑ کر اللہ تعالی اس کو دے دے گا جتنی گہری چور تھی اتنی زیادہ نیکیاں جائیں گی بس سفر کا دم حاضا اس کو زخم لگایا تھا اس کا خون بڑھایا تھا اس کو رت کر دیا جائے گا وکال احاطہ اس پر توہمت لگائی تھی بدغمانی کی تھی بدگمانی دل میں ہوتی ہے جب زبان پر آئے تو تہمت ہو جاتی ہے بدگمانی دل میں ہوتی ہے جب زبان پر آ گئے تو تحمت بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوگلی سے بنا فرمایا ساتھی کہ وہی تو, وہ اللہ اللہ وہ تو ممنوع ہے جو تو سچ بات کرتا ہے تحقیق بات کرتا ہے اپنے بھائی کے پیچھے وہی وہ تو ممنوع ہے وہی وہ تو بھائی کا بوجھ کھانا ہے اور اے لم مات فقت بہتر ہو اگر اس میں وہ چیز نہیں اور وہ تہمت لگاتا ہے تو یہ تو بہتان ہے اور بہتان کی سردار سونا نبی سونا نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواتے ہیں ایسے شخص کو اص کانا ہو فی رب का رب الجلال جہنم کا وہ الاد عطا کرے گا جہاں سارے جہنمیوں کا خون اور ہوگا وہاں اس کو اللہ رہائش دے گا جہنما ریاد اسی میں نہائے گا اسی کو پیے گا اسی کو کھائے گا دنیا میں لوگوں کا بیٹھ کا خون پیا کرتا تھا اب یہاں بھی ان کا وہی پی رہا ہے ہمارا اس نے اس کا خون بہایا تھا اس پر توہم لگائی تھی اللہ تعالی اس کو رتوڑ کر دے دے گا اس کا مال کھایا تھا اس کو بھی توڑ کر دے دے گا مال کھانے کی بھی کئی طریقے ہیں بڑا چراغ بنتا ہے آئی ٹی کا ماہر ہے میں تو ایسے غیر محسوس طریقے سے پیسے چورا لیتا ہوں کہ کسی کو سمجھ نہ رہے کسی کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے دینے پڑیں گے کسی کو تیرے چوری کی سمجھنے کی کیا ضرورت ہے دینے پڑیں گے آج اگر تو نہ چڑاتا تو تیرا گزارا ہوتا ہے اس دن تجھے دینے پڑیں گے اور تیرا گزارا نہیں ہوگا بعض لوگ بس کا کرایہ چرا لیتے جی وہ بس میں میں چڑا اس نے کرایہ مانگا میں ادھر ادھر آگے نکل گیا اور گھر آیا میں پیچھے چلا گیا بڑا ہنستا ہے بڑا خوش یہ ایسا چور ہے جس کو توبہ نصیب نہیں ہوگی اس لیے کہ اگر معلوم ہو کہ میں نے کس کس کا چرایا ہے توبہ کرے گا تو اس کا مال واپس کر سکتا ہے اب اس طرح کے چور کو مال کیسے واپس کرے گا معلوم نہیں کس کس گاڑی کا چرایا ہے؟ کس کس کو واپس کرے گا مال چرایا ہے اتنا توڑ کر دے دیا جائے گا فرمایا فائز ثانیت ابھی اس کی نیکوں کے پہاڑ ختم ہو چکے ہیں اور ادار لینے والے ابھی تک باقی ہیں دنیا میں یہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے قرضے چکا دیے جائیں مال ختم ہو جائے لینے والے باقی ہوں تو اس کو دیوالیاں کرار دے دیا جاتا ہے سب کو جواب دے دیا جاتا ہے کمپنی دیوالیہ ہو گئی کسی کو کچھ نہیں ملے گا لیکن لاگ الم یہ قیامت ہے یہاں ظلم نہیں ہوگا یہاں ظلم نہیں ہوگا جو مظلوم ہے اس کا اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اسی ظلم کو ایک پلے میں رکھا جائے گا اور مظلوم کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور توڑ کر اس زالم کے سر پر ڈال دیا جائے گا دیکھتے دیکھتے نیکیوں کا پہاڑ گناوں کا پہاڑ بن جائے گا اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا ریا اس لیے عجیب بھائیوں بد جانی گنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرما بڑی مشترک میں ہے وہاں سے رات آرام کیا جانے لگے آئشہ سدھکر اللہ عنہ میں اس وقت ہلکی عمر کی ہلکے جسم کی تھی اور وہ ڈولی جس میں وہ بیٹھتی تھی اس کو چار آدمی اٹھاتے تھے اب چالیس پینتالیس کلو وزن ہو اور چار آدمی اٹھانے والے ہو وہ سمجھا ادھر وزن ہے وہ سمجھا ادھر وزن ہے اور افرا افراتفری ہو اور جلدی ہو تھوڑا جلدی جلدی کوچ کرنا ہے چار آدمیوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے ان کی ڈولی اٹھا کر کے اونٹ پر رکھی کافلا نکل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باہر گئی ہوئی تھی کھیتوں میں واپس آئی دیکھا کافلا جا چکا ہے پریشان ہو کر لیٹ گئی بن دن رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے آپ نے چھوڑا ہوا تھا کہ آپ ہم سے پیچھے پیچھے رہو اگر کوئی گری پڑی چیز ہے وہ بھی اٹھا لو اور پیچھے اگر ہمارا تعتب ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر ہمیں اس کی اطلاع دو وہ آئے قرآن حکیم نے بھی واقعہ کا تذکرہ کیا ہے سورہ نور کے شروع میں اور صحیح بخاری میں بھی یہ تفسیر کے ساتھ واقعہ موجود ہے آیا کر دیکھا کہ ہماری اما عائشہ لیٹی ہوئی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وکان اکترا نہیں قبل جب ہجاب ناظر ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا گلی میں پھیلتی ہوئی تو اس لیے مجھے پہچان لیا کہ عائشہ ہے اگر اس نے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو پہچان نہیں سکتا تھا کہ عورت کون ہے کیونکہ مطلب عورتیں چہرے کا پردہ کرتی تھی کچھ بھی نہیں اینا پڑا اینا لینا پڑا تو میری آنکھ کھل گئی کو بٹھایا میں اوپر بیٹھ گئی وہ آگے آگے چلتا ہوا کافلے تک پہنچ گیا گنافقین ہر وقت لگے رہتے تھے ان کی کوئی کمزوری تلاش کرو ان کا کوئی گناہ تلاش کرو ان پر کوئی تانا زمین کا مقام تلاش کرو ہر وقت لگے رہتے تھے یہ عادت بعض لوگوں کی ہوتی ہے اس مکھی کی طرح جو پورے جسم پر صحیح صحیح چلتی رہتی ہے جہاں پیپ ہوتی وہاں جا کر بیٹھ جاتی اچھا جسم اس کو پسند نہیں آتا پیپ پر آ کر بیٹھتی ہے انسان بھی بعد ایسے ہوتے ہیں اچھائیاں ساری چھوڑ کر برائی پر آ کر بیٹھیں گے اسی کو تلاش کریں گے اسی کو اچھا لیں گے عبداللہ بن تبئی کے ہاتھ میں بات آگے کہنے لگا یہ کہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہے نوطب اللہ اللہ اکبر حضرت المۃ اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک نے مجھے شادی کی قوت نہیں دی اس پر الزام لگا رہے ہیں جس کے پاس شادی کی قوت نہیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے مشورے کرتے ہیں کبھی گھر میں لے رہتی تھی مستا اس سے مشورہ کرتے ہیں کبھی حضرت علی سے کبھی کسی اور سے کئی دن گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پریشان کون ہے وہی بھی نہیں آ رہی اللہ تبارہ و تعالیٰ آزما رہا ہے کہ کون کون باتیں کرتا ہے الزام لگایا عبداللہ بن نے زبان کی سستی دکھائی تین صحابہ نے ایک حسان بن ثابت ہے ایک مستہ بن احساسہ ہے اور ایک ہمنا بنتے جہاں ہمنا بنتجہج کا کیا لینا دینا عائشہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اصل میرے ساتھ جو مقابلہ بازی تھی وہ تو اس لیے کہ اس کی بہن میری سوتن ہے زینت انتجاک ہماری ماں رضی اللہ خانا اس کو اس کے تکوے نے بچا لیا یہ لفظ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اصل جو ایک دوسرے کی خلاف بات ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے سوتلوں کی آپس میں وہ خاموش ہے اس کو اس کے تکوے نے بچا لیا اور اس کی بہن میرے خلاف بول پڑی پھر اس کو اسی کوڑے لگائے گئے اس کو کہتے ہیں دودھ سے چائے وہ دودھ سے پیالی زیادہ گرم ہوتی جس کا اصل معاملہ وہ خاموش ہے اور اس کے رشتے دار زیادہ بول رہے کسی نے توہمت نہیں لگائی عبداللہ بن عبائی لکھ کے اس نے کہا باقیوں نے خالی بات کو آگے بیان کیا کہ یہ یہ بات سننے میں آئی ہے توہمت نہیں لگائی خالی بات کو بیان کیا اور ہم تو بہت باتیں بیان کر جاتے ہیں پتا چلا ہے؟ وہ یوں یوں ہوا ہے کوئی گواہ نہیں حتیہ کے بات بیان کرنے والے کا بھی معلوم نہیں پتا چلا ہے خبر ملی ہے ایسے باتوں باتوں آگے چلنے چلی جاتی ہیں اور معاشرے میں جب باتیں عام ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کوئی اتنا مشکل گناہ نہیں ہے جب ساری دنیا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اس سے بے حیائی پھیلتی ہے رب اللہ فرماتے ہیں ان لذین التشی الفاہشہ فل لذین آ مانو انٹرنیٹ پر بیٹھنے والوں یہ وبا انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ہے کسی کی عزت اتروا دینا کسی کے بارے میں بات پھیلا دینا میڈیا یہی کام کرتا ہے کسی نہ کسی غلط عورت کو لا کر کے میڈیا پر خوب ٹائم دیا جاتا ہے سکینڈلوں پر بڑی خبریں بسر کی جاتی ہیں یہ حقیقت میں وہ بے حیائی کو پھیلانے والی بات ہے بابا فاحش آمن لحم عذاب دنیا میں لاخرہ اللہ تعالمن جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے میرا رب کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی بدن آتا ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی ہوگا دنیا کا عذاب بھی ہوگا آفت کا عذاب بھی ہوگا اس لیے زبانوں کو بغام دو ہر آئی ہوئی بات ادھر سے ادھر, سے ادھر سے ادھر ہر بات کو آگے منتقل کرنا ضروری نہیں ہوتا اپنے کانوں کو بند کر لو اس طرح کی الٹی بات کرنے والے کے منہ پر ہاتھ رکھ دو میں تج سے یہ بات نہیں سننا چاہتا اللہ اکبر اللہ تعالی نے جب خوب ازما دے دیکھ لیا کہاں کہاں کچے لوگ موجود ہیں پھر اللہ تعالی نے آیات نازل فرما دی تقریبا بارہ آیات نازل کی عائشہ صدی کا کہ برات پر ہو اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تیرے بارے میں بات آئی ہے فرمانے لگی میری بات کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں یہ غلط ہے تو آپ لوگ نہیں مانو گے اگر میں کہوں بات درست ہے تو آپ لوگ مان لو گے اس لیے میں تو رب کی وحی کا انتظار کرتی ہوں اور خرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آیات ہوں گی میرا خیال تھا اللہ تعالیٰ دل میں الکا کر دے گا اپنے نبی کو بتا دے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن مجھے میں اپنے آپ کو اس بات سے سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں کرے گا کہ رہ دنیا تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا اللہ فرماتے تم زبانوں سے اس کو نشر کرتے تھے بغیر علم کے نشر کرتے تھے بتا سب تم اس کو ہلکا جانتے ہو وہ عظیم یہ بات میرے رب کے نزی بہت پڑی لو لائے سمے تو خیر کیون ایسا نہیں ہوا جب تمہیں خبر ملی تھی تو تم کہتے کہ نہیں ہم تو اچھا کمان کرتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو اس وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا تہذیب بھائیو بدغمانیاں پھیلانا اس وقت میڈیا کا اول ترین فریدہ ہے افواہیں پھیلانا وہ چیزیں جو مسلمہ اصول ہیں مسلمانوں کے اس کے بارے میں تشکیق پیدا کرنا لوگوں کو عوام کو ڈبل مائنڈ کرنا اور اس کی وجہ کون متاثر ہوتا ہے جو اس میڈیا کو دیکھتا ہے نہ دیکھو جو اس میڈیا کو دیکھتا ہے وہ ڈبل مائنڈ ہوتا ہے اصل اسلام ابھی دل میں ثابت نہیں ہوا اس کا علم دل میں موجود نہیں اور الٹی سیدھی باتیں روزانہ روزانہ کی بنیاد پر پہ بیٹھ کر سنتا ہے تو مشک... بدگمانیاں پیدا کرنا آج کے میڈیا کا بہت بڑا ہدف ہے اس لیے بچ رہو اس سے اور جب بھی کوئی بات آئے اس کے بارے میں اپنا ذہن تیار نہ کرو دل میں یہی رکھو کہ یہ بات غلط ہے جب اس کو بتانے والا کوئی نہیں اس خبر دینے والے کا نام معلوم نہیں اس خبر دینے والے کا عقیدہ اور عمل معلوم نہیں میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کروں اور لوگوں کو بدگمانی کے مواقع بھی فراہم نہ کرو میں نے اگر رسید کاٹنی ہے آپ کے چندے کی میں کیوں نہ آپ کے سامنے کاٹ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتکاف پر ہیں صحیح بخاری میں ہے آپ کی بیوی صفیہ کھانا لے کر آتی ہیں بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہی جانے لگی تو بات ابھی باقی تھی آپ باتیں کرتے کرتے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک تشریف لائے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں دونوں اب مغرب پر افطاری ہوتی ہے کھانا وانا کھاتے اندھیرا ہو چکا تھا دو شخص گزرے دو صحابی گزرے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے جلدی جلدی قدم اٹھا کر شرما کر کے نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو واپس بلایا اور میں آگا رسلے کما واپس آؤ واپس آئے ہاتھ ہی زوجتی صفیہ یہ میری بیوی صفیہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس وضاحت کی کیا ضرورت تھی فرماش شیطان انسان میں وہاں وہاں جاتا ہے جہاں جہاں پھوٹ جاتا ہے تو مجھے خطرہ ہو گیا کہ تمہیں کہیں تمہارے دل میں کوئی شر پیدا نہ کر دے نبی اور اس کی بیوی کے بارے میں شر پیدا ہو جائے ایمان جاتا رہے گا نقصان ہو جائے گا نبی کی عزت اللہ تعالی محفوظ کر دیتا ہے تمہارا نقصان ہو جائے گا اس لیے بھائیوں اپنے مال کی بھی حفاظت کرو دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرو کوشش کرو کہ بدگمانیاں پیدا نہ ہو دوسرے کا ایمان ضائع نہ ہو اس میں بدگمانی آئے وہ گنا گار ہو آپ کو پریشان کرے اور اس زمانے میں بدگمانی کا بہت بڑا ذریعہ موبائل فون نواز پڑھی سائلنٹ کیا ہوا تھا اب دوسرا فون کر کر کے تھک گیا اس کو کوئی ضروری کام تھا اس کو کوئی ٹائم دیا ہوا تھا آپ نے وہ ملنے آ رہا تھا وہ وہاں ہی جلتا ڈھونڈتا رہے گا بدگمانیوں کو پہاڑ کام کر لے گا اس نے مجھے دلیل کیا ہے اس کی نیت پہلے ہی خراب تھی بس اوکا موبائل گھر میں پڑا ہوا ہے کالے آ رہی ہیں کالے آ رہی ہیں اٹھا نہیں رہا وہ جلنا بھولنا شروع کر دے گا عجیب لوگ ہیں فون نہیں سنتے اس کے بعد دوبارہ کرے گا تو فون مصروف ملے گا کمپنی والے کہیں گے اس کا فون مصروف ہے دس من بعد پھر کرے گا پھر بل ہو رہا ہے پھر نہیں اٹھا رہا اس کی بدگمانی یقینی ہو جائے گی ابھی تو مصروف تھا اس کا مطلب فون کے پاس موجود ہے وہ میری آتی ہوئی کار کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ سننا نہیں چاہتا بڑا ایسا ہے بڑا ویسا ہے ہوتا کیا ہے وہ اس سے سو دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے میں نے بھی کال کی آپ نے بھی کال کی میری کال کے دوران آپ کی کال آئی وہ مشروب ملا نہ اس نے میری سنی نہ تیری سنی وہ وہاں موجود بھی نہیں ہے لیکن اس نے اپنا دماغ خراب کر لیا یہ گھر میں بیوی بی یہ میسج اس کو کر رہی ہے آپ لیٹ آئے ہیں آپ نے کس کو میسیج کیے ہیں مجھے اپنا فون دکھاؤ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کس کس کو میسیج کرتے ہیں وہ کہتا ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس کس کو کرتی ہو ایسی بدغمانیاں ایسی مصیبتیں اس موبائل فون نے پیدا کی ہیں اور اس کو ہم ایمانیات سے بھی زیادہ واجب سمجھتے ہیں حقیقت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں گھر میں ایک فون شوہر کے پاس موجود ہے شام کو آئے گا اگر تیرے کسی رشتے دار کا فون آنا ہے اس پر فون سن لینا کراچی یونیورسٹی کے میں ایک پروفیسر ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا رکھتے نہیں ہو ہیں وہی بھائیوں کڑو روپیہ اس کے ذریعے ملک سے باہر جاتا ہے ہر آنے والا ماڈل میرے پاس ہونا چاہیے اور یہ دماغ بھی خراب کرتا ہے اس کے طور بھی دماغ خراب کرتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کا دشمن ہے زندگی کس چیز کا نام ہے اوقات کا نام ہے منٹوں سائیکلوں دنوں اور مہینوں اور سالوں کا نام ہے اور یہ منٹ اور سائیکل سارے ضائع موبائل فون کرتا ہے قرآن کی تلاوت کی جگہ اس نے لے لی ہے رب کے اذکار کی جگہ اس نے لے لی ہے رشتہ داروں کی ملاقات کی جگہ اس نے لے لی ہے بیمار کی بیمار پرسی کی جگہ اس نے لے لی ہے سارے اوقات اور سب سے بڑا بجٹ گھر کا یہ کھا جاتا ہے اور ساتھ بدغمانیاں کر کے گھروں میں اجاڑتا اور لوگوں کی تلاقیں کرواتا اور رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اس کے باوجود ہم اس کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں یاد رکھو مجبوری مجبوری اور ضرورت اس کو ضرورت کی ہاتھ تک رہنا چاہیے بڑے بڑے لینے کی چھوٹے سے بھی فون آ جاتا ہے اس سے بھی بات ہو سکتی ہے جس کا چھوٹے سے گزارا ہوتا ہے وہ بڑا نہ لے جس گھر میں ایک سے گزارا ہوتا ہے وہ دو نہ لے اور اس کو ایک حد تک رکھو اور اس کی وجہ سے اپنی بدغمانیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو توڑنا یہ بہت بڑا المیہ ہے اس زمانے کا لیٹرین میں قرآن سنا دیتا ہے مسجد میں موسیقی سنا دیتا ہے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ گرجے کی گھنٹیاں مسلمانوں کی مسجد سے نکلیں گی نام اس کا بیل ہے ہے وہ گھنٹیاں جس کو شیطان کی آواز قرار دیا گیا ہے یہ سارے کام موبائل فون کرتا ہے اور مزید ہر قسم کے چینل اس پر چلتے ہیں ہر قسم کا انٹرنیٹ کا گم اس پر نظر آتا ہے بچی جوان بچہ جوان اپنے اپنے کونے میں لگا دیکھ رہا ہے کسی کو کسی کی فکر نہیں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں والدین کو ان کی فکر نہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں نتیجہ پھر یہی ہے کہ وہ سکینڈر بنتے ہیں وہ پھر اخباروں میں آتے ہیں اور پھر غیرت کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں پھر غیرت کے قتل کے خلاف قانون بنتے ہیں یہ سارا کچھ ہم کس طرف جا رہے ہیں چار دیواری کے اندر کے اندر اس لڑکی تک پہنچنا بہت مشکل تھا اس موبائل نے اس کو لا کر کے چوراہے میں کھڑا کر دیا جو چاہے اس سے رابطہ کر سکتا ہے وہ جس سے چاہے رابطہ کر سکتی ہے اتنے زیادہ فسادات اور مصیبتوں کے ساتھ فائدہ کیا جی بات ہو سکتی ہے بات کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے سادہ ٹیلی فون سے بھی بات ہو سکتی ہے ہر وقت ہر شخص سے باتیں کرنا کوئی مجبوری نہیں ہوتی گھر میں اگر شوہر کے پاس ایک موبائل ہے وہ گھر میں شام کو آ جاتا ہے جس جس نے کوئی ضروری بات کرنی اسے کی جا سکتی لیکن اس وقت میرے پاس کیس آتے ہیں اس نے کہا میں موبائل نہیں رکھنے دوں گا کہا میں تیرے گھر میں بسنا نہیں چاہتی تھی موبائل نہیں رکھنے دینا چاہتا شوہر جا سکتا ہے باہر نہیں جا سکتا یہ اہمیت ہے اس کی لکھ رہا تو اس لیے عظیم وہ اسباب جن کی وجہ سے بگمانیاں پھیلتی ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنی عزت کو دسموں کو ایمان کو بھی بچانا چاہیے اور اس گنا سے بچتے بچاتے اپنے دماغ کو صاف رکھتے ہوئے جو شخص اچھا ہوتا ہے وہ اچھا سوچتا ہے برا ہوتا ہے وہ برا سوچتا ہے ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہے دیکھو جو اچھا سوچنے والا وہ کہے گا آدھا بھرا ہوا ہے جو برا سوچنے باتیں دونوں درست ہیں برا سوچنے والا کہے گا آدھا خالی ہے اچھا سوچنے والا کہے گا آدھا بڑا ہوا ہے اچھا سوچو اچھا گمان رکھو اپنے دل کو صاف رکھو اللہ تبارہ کو و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے قما لینا